نور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان اللہ تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب وہاں ملیں یعنی آپس میں ان کی ملاقات ہو اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں ہینڈ شیکنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ سیدی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دنوں ملت پروانے شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کسی درود میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں گل بے حد کو سو صلی اللہ اگر اگرچہ میرے گنا حد سے زیادہ ہیں لیکن آپ تو بہت زیادہ معافی عطا کرنے والے بخش دینے والے ہیں میرے گناہ اور خطائیں بھی معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ پر کروڑوں درود و سلام نازر فرمائے گلچے ہیں بے حد خو تم ہو فو گوشو جرم خطا تم پہ کروڑوں درود اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ استقبال ماہر ربی الا کے اس مختصر سلسلے میں شرکت کیجیے ان قریب آشانے ملاد مساجد سے صدا بلند کریں گے کیا تمام آشی رسول کو مبارک ہو کہ ماہر ربی الال کا چاند نظر آ گیا ہے سبحان اللہ آئے جگ نور, نور آئے گئے زمانے دے آؤ میری بی بی دی دی وچ عجب بہارا عجبار آئی میرا بی دی گوی بچ اجب خوشیا منان ملک تے مک گئے زمانے دے مانے دے تو یہ نہ کہیے کہ شاعر کی بات ہے یہ تو شیر ہے کہ جگ نور و نور ہاں اس وقت روشنی روشنی پھیل گئی تھی جب میرے نبی کی آمد ہوئی تھی آپ کی والدہ ماجدہ سیدا تنا رضی اللہ اباحت علم فرماتی ہیں کہ ولادت مصطفی کے وقت ایسی روشنی پھیلی ایسی روشنی پھیلی کہ میں نے یعنی مشاری کو مغارب روشن ہوئے اور میں نے مکے سے ملک شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے نوری دیاں امین بیبی واہ کیا خوشیاں پائیاں نوردیا امین بیبی واہ کیا خوشیاں پائیاں آسیاں بی بی حوا چینل کے ناظرین ہوپ ہوز وجل کے محبوب کا جشن ولادت ہم نے منانا ہے کس طرح جھنڈے لگا لگا کر کس طرح لائٹنگ کر کے برقی کمکمے لگا کر گھر کو سجانا ہے کاش ظاہر بھی سجائیں بات بھی سجائیں اکالی صلات و سلام پر خوب درود و سلام بھی پڑیں خوب صدقہ و خیرات بھی کریں خوب محفل میلاد کا انعقاد کریں محفل نعت کے انعقاد کریں کیا کریں اس میں آقا علیہ و اسلام کی آمد کا تذکرہ کریں اکالی سلاط وسلام کی ولادت پاک کے واقعات سنیں سنائیں اکالی سلاط اسلام حضرت سیداتنا حلیمہ رضی اللہ تعلنہ کے ہاں تشریف لے گئے آپ کا بچپن پاک اس کا تذکرہ کیا جائے میرے نبی کے معجزاد کا تذکرہ کیا جائے میرے نبی کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا جائے یہ ہے میلاد اللہ میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے اچھے نبی اونچے اونچے نبی دونوں عالم کے دولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی رحمت ہے اور یہ رحمت کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے کسی ملک کے لیے نہیں ہے عالم کے لیے نہیں میرے نبی آپ کے نبی ان کے نبی ان کے نبی, ان کے نبی،, ان کے نبی، سب کے نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے جی ہاں پارہ سترہ سورہ انبیاء آئت نمبر ایک سو سات ارشاد ہوتا ہے وما اللہ رحمت اللہ علمی ترجمہ کنزل ایمان اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے تو اللہ تعالی کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے مبارک بات دینی چاہیے جی ہاں خوشیاں منانی چاہیے اور اللہ کی رحمت ملنے پر خوشی منانے کا تو خود رب تبارک و وعلیٰ حکم فرما رہا ہے پارہ گیارہ سورہ یونس کی ایٹ نمبر اٹھاون سفٹی ایٹ ارشاد ہوتا ہے قُل بِفَضُ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ہُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے اس ایٹ کی تفسیر میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد گیارہ صفحہ تین سو انہتر پر لکھتے ہیں اے محبوب لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر یہ حکم بھی دو کہ اللہ زل کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ مفتی صاحب لکھتے ہیں عمومی خوشی تو ہر وقت بناؤ اور خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی یعنی رمضان میں خصوصاً شب قدر اور ربیع الاول میں خصوصاً بارمی تاریخ کے رمضان میں اللہ کا فضل قرآن آیا اور ربیع الاول میں رحمت للعالمین یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم پیدا ہوئے یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیاوی جمع کیے ہوئے مال و متا روپیہ مکان جائیداد جانور کھیتی باڑی بلکہ اولاد وغیرہ سب سے بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے صرف دنیا میں نہیں بلکہ دینوں دنیا دونوں میں ہے جسمانی نہیں بلکہ دلی اور روحانی ہے برباد نہیں بلکہ اس پر سواب ہے خوشی عام او بائی او سرکار آ گئے خوشی او بائی او سرکار آ خوشی مناؤ بائی ہو سرکاری آ گئے خوشی آمناؤ بائی ہو سرکاری آ گئے سرکار کی آمد سردار کی آمد امینہ کے پھول کی آمد رسول مزدور کی آمد پیارے کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جنہوں نے خوشیاں منائیں اللہ تعالی نے ان کو کیسی خوشیاں کا فرمائیں سنیے اور تیاری کیجئے جشن ولادت کی نئے نئے کپڑے سلوائیے سنت کے مطابق گھر میں چراغاں کیجئے گناہوں سے بچ کر ہاں کنڈی نہیں ڈالنے بجلی کی چوری نہیں کرنی محفل نعت کا انعقاد کریں آکا کی ناطیں سنے سنائیں مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی کان پھاڑ آواز نہیں لگانی اتنی آواز کے کہنے سننے والے ہوں بس پڑوسیوں کو ایسا نہ پہنچے راستہ نہیں روکنا آنے جانے والوں کی پریشانی کا باعث نہیں بننا ہم نے تو اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے لیے جشن ولادت منانا ہے اور منانا ہے اور منائیں گے انشاءاللہ اللہ مناتے رہیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر سواب جبھی تو ملے گا جنہوں نے خوشیاں منائیں انہیں اللہ تعالی نے کیا خوشیاں تا فرمائی سنی امیر علیہ سنتیں صبح بارہ بڑا پیارا سالا ہے جلدی سے لے کر پڑھ لیجئے داوس اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور اس سے اپنی آفس میں ساری پولیس کو تقسیم کیجئے اپنے خاندان میں تقسیم کیجیے اپنے محلے میں گھر گھر گھر گھر اپنے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جو ہیں ان کو بھیج کر پہنچائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آکا کی کا مہینہ آ رہا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے کیا نیتیں ہونی چاہیے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے جنہوں نے جشن ولادت منایا رب تبارک اوا تعالیٰ نے ان پر کیا فضل فرمایا ان کو کیا خوشیاں ملی ان کو عنایات ملی ان کو کیا انعامات ملے تو میرے لیے رسالے کے سفر نمبر بارہ سرحان اللہ بارہویں سلاۃ السلام کے جشن ولادت منانے والوں کا واقعہ سفر نمبر بارہ سے شروع ہو رہا ہے مصر میں ایک عاشق رسول تھے ربیع الاول کا مہینہ آتا خوب آکا کا جشن مناتا ربی الاول کا مہینہ آیا تو ان کے پڑوس میں یہودی رہا کرتے تھے یہودوں نے شوہر سے پوچھا ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال بڑی خصوصی دعوت کا اہتمام کیوں کرتا ہے یہودی نے کہا اس مہینے میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی یہ ان کا جشن ولادت مناتے ہیں مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے ہیں اس یہودی عورت نے کہا اچھا مسلمانوں کا طریقہ تو بڑا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں رات ہوئی وہ یہودن سوئی مگر اس کی قسمت لڑائی لے کر جاگ گئی خواب میں کیا دیکھتی ہے حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے لوگوں کا ہجوم ہے اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا کون بزرگ ہیں اس نے بتایا یہ نبی آخر الزماں ہیں رحمت اللہ ہیں محمد رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تو علیہ وسلم ہیں آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں ان سے ملاقات فرمائیں اور اس پر خوشی کا اظہار کریں اس یہودی عورت نے پھر پوچھا کہ آپ کے نبی میری بات کا جواب دیں گے اس نے جواب دیا جی ہاں یہودن نے اکالی سلارت اسلام کو پکارا اور سبحان اللہ میرے نبی کی کیا شان ہے آپ نے جواب میں فرمایا لب اور ہم کیسے ہیں کہ ہمیں کو پکارتا ہے آواز ہم کہتا ہے کیا بات ہے ہاں جی نہیں لبھ کہیے لب کہنا سنت ہے آپ کے استاد آپ کے ٹیچر والد والدہ بڑے بھائی بڑی بہن کوئی بھی پکارے جواب میں کیا کہیں گے لب کیا کہیں گے لبئک کیا کہیں گے لبئک آک علی سلاط اسلام نے اس یہودی عورت کے پکارنے پر لبئک فرمایا بڑی متاثر ہوئی کہنے لگی میں تو مسلمان نہیں اور پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لبئی کہہ کر جواب دیا سرکار مدینہ قرار قلب وسیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیبی خبر ارشاد فرمائی اللہ تعالی کی طرف سے مجھے بتایا گیا تو مسلمان ہونے والی ہے وہ یہودی عورت بے ساختہ پکار اٹھی بے شک آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہیں صاحب خلق عظیم ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ نقصان اٹھانے والا ہے پھر اس یہودی عورت نے کلمہ شہادت پڑا اور مسلمان ہو گئی آنکھ کھلی سچے دل سے مسلمان ہوئی اس نے طے کیا طے کیا, کیا کہ ساری پونجی جو اس کے پاس مال و مکع ہے جو مال و دولت ہے اللہ کے پیارے محبوب علی سلاط و سلام کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی خوب نیاز کروں گی صبح اٹھی تو شوہر دعوت تعام کی تیاری میں مصروف تھا حیرت سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہو گئی ہیں پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا اس نے کہا میں بھی رات سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرس پر ایمان لا چکا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سے ظلمت ہوئی کا پوری ہے کیا زمیں کیا آسماری شانت چایا نوری ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نوری ہے چل کے ناظرین اور کیجیے جس نے اکالی سلاط السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اکالی سلاط السلام اسے خیر و برکت جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے اسے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے اور جشن ولادت کی برکت سے یہودیوں کو ایمان نصیب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا کاواں تری گیت گاواں یار اللہ بیٹے اسلام بھائیوں خوب جھوم جھوم کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیے الحمد اللہ جل دعوت اسلامی کے مدنی محول میں جشن ولادت منانے کا بہت ہی خوب اہتمام ہوتا ہے اور ایک یونیک طریقہ ہوتا ہے الحمد پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں بلکہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور جلوس میلاد کا بھی اہتمام ہوتا ہے بڑی پیاری مدنی بہار ہے آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا دل چاہے گا کہ ہم بھی جھوم جھوم کر جلوس ملاد میں شریک ہوں اللہ کرے کے ادب کے ساتھ شریک ہوں درو شریف پڑھتے ہوئے شریک ہوں درود پاک پڑتے ہوئے باوضو شریک ہوں اور جب نماز کا وقت آئے تو نماز با جماعت کا اہتمام بھی کریں یہ چودہ سو سترہ سنی ہجری باول مدینہ کی بات ہے الحمد للہ مدینہ میں تو علاقوں سے کتنے جلوس میں ملاد نکلتے ہیں تو زور کی نماز کے بعد ہلکا نازیماد باول مدینہ کراچی کا ایک مدنی جلوس وہ برامد ہوا کیا کرتے ہوئے سرکار کی آمد مر سرکار کی آمد مر ربا یا مصطفی مستفا یا مصطفی یہ نعرے لگاتا ہوا سڑکوں سے گزر رہا تھا اور جگہ جگہ جلوس کو روک کر سرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت دی جا رہی تھی ایک دس سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت دی جلوس پر سکوت خاموشی تاری تھی بیان ختم ہوا ایک شخص اٹھا آپ کے نگران کی طرح وہ رو رہا تھا وہ شخص کہنے لگا میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا جب آپ کا یہ ننا منا مبلک بیان کر رہا تھا اس سمے سارے شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی سو شان اللہ معاف کیجیے میں غیر مسلم ہوں مہربانی کر کے مجھے جلدی جلدی اسلام میں داخل کر لیجیے اب تو جو اسلامی بھائی فضا کا سینہ دہل گیا عید میلاد النبی کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا اسلام میں داخل ہوتے ہی وہ شخص یہ کہتے ہوئے چل پڑا انشاء اللہ اجزا میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی انفرادی کوشش برکت سے اس کے تین بچے اس کے بچوں کی امی اور اس کے والد بھی دین اسلام کے دامن میں آ گئے عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی توبار بار دن نبی ہے دل بڑا مسرور ہے ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر اک حور ہے ہاں مگر شیتا مف کا بڑا رنجور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اس نور والے کی آمد کا چرچا تو قرآن پاک میں بھی ہے جی ہاں جگہ جگہ کئی آیات میں ہے سنیے ارشاد ہوتا ہے اتن نُورٌ نور نور کتمائی کندولی مان بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب انشاءاللہ اللہ کے محبوب علی سلاۃسلام کی آمد کی خوب خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے آخرت کی بہتری کے لیے انشاءاللہ اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ سلاۃ اسلام کی آمد کی برکتیں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی ندی جلمی میل اللہ تعالی والی وسلم